آگے پڑھیں گے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راشد پھر علم نہیں جانتے لیکن ان کی بات غلط ہے غلط اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ عمر حوف الدین و علی اللہ اس کو دین کی سمجھ دے وہ علم اور اس کو تعویل سکھا تفسیر و توضیع سکھا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں مجھے پتا ہے کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی قرآن کی ہر صورت کے بارے میں مجھے پتا ہے کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی ہر ہر آیت ہر ہر صورت کے بارے میں مجھے پتا ہے اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے سے زیادہ قرآن کا کوئی علم رکھتا ہے اور اونٹ اس تک پہنچتے ہوتے تو میں ضرور جاتا پمایہ علم اللہ ہوں ورا سے خون افل علم اللہ بھی جانتا ہے اور راسے پھر علم بھی جانتے مثال میں نے آپ کو دی ہے نا کل کہ جیسے عشاء علیہ و اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا روح بین اللہ کی طرف سے روح ہے کلیم اتو القاحا مریم اب یہاں سے وہ اپنا عقیدہ عیسائی لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عشا اللہ تعالی کی روح ہے اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے متشابہ ہے نا یہ تو اس کا صحیح معنی راسخ راشک فریم جانتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کیونکہ قرآن کی کسی آیت کا مانا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کی کسی دوسری آیت کے مخالف ہو کی نے کیا پتا نہیں انہوں نے کیا کیا منقول نہیں ہے اور عیشاء اللہ سلاۃسلام کا عبد ہونا قرآن سے ثابت ہے ان ہوا اللہ عبد ال لوگ بت شاب ہاتھ کا معنی جانتے ہیں ہاں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں پڑتے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے سمجھنے کی حد تک وہ تعویل کر لیتے ہیں توضیع کر لیتے ہیں وہ علم تھکنی وہ علم نت یہ دونوں موقع موجود ہیں يَعْلَمُ إِلَّ یہاں پر بھی وقف کرتے ہیں کو آگے پڑھتے ہیں ٹھیک <تصفيق> ہے تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ اس کی تعویر صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا راسک فی الم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرے طریقے سے مانا بن جاتا ہے کہ اس کی تعویل اللہ تعالی جانتا ہے یا پختہ علم والے جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ وقف وقفے لازم کسی نے ڈالا ہے <وضح> قرآن مجید میں جو رموز اوقاف ہے نا اوقاف کے رموز یہ سارے بعد میں ڈالے گئے ہیں پہلے کوئی رمز نہیں تھا یہ اجمیوں کے لیے ہیں اور ان عربیوں کے لیے بھی جو کہ صحیح مفاہیم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے یہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کو صحیح طور پر ادا کر سکیں کچھ صحیح ڈالے ہوئے ہیں کچھ غلط ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کو وقف لازم یہاں پہ قرار دینا یہ صحیح ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے موقف ہے ایک لیکن مرجو ہے راجیہ یہی ہے کہ راستے کے لیے علم بھی تعویل جانتے ہیں فارو لن تغنی عنہم ولا اللہ من اللہ ددینہ کا فارو یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا عنہم ان کو نہیں کفایت کریں گے ان کو نہیں کفایت کریں گے اب دیکھو نا تغنیا واحد کا سیگا آگے کیا ہے اولاد اموال بھی جمع اولاد بھی جمع اور تغنیا واحد منس کا سیگا لن تغنیا ہرگز کفایت نہیں کریں گے ان کو انہم ان سے اموالہم ان کے مال والا اولاد اور نہ ہی ان کی اولاد مین اللہ, اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی یعنی ال... کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے انہیں بچا نہیں سکے گی اولا بقو انار اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے بقود ایندھن کا دلی علی آلے پھر فرعون, آل فرعون کی عاد علیرونا الی فرعون کی عادت کی طرح وََ من امین اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے اعلی فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کی عادت کی طرح کس دب انہوں نے بھی ہماری آیات کو جٹلایا آلِ فیرون کی عادت تھی آیات کو جٹلانا ان سے پہلے لوگوں کی عادت تھی آیات کو جٹلانا اور یہ بھی کیا کر رہے ہیں پہلوں والا کام ہی اللہ تعالی کی آیات کو جٹلانا فاقاضین <بِذُنُوبِهِم> تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے بے دنوبیم ان کے گناہوں کی وجہ سے یہاں پر با کس لیے آئی ہے بالت سلیل تلیل وجہ قلت کے لیے وجہ کے لیے ٹھیک ہے الله اللہ نے ان کو پکڑا بھی جنوبیم ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب شدید العقاب بہت سخت عذاب والا ہے بہت سخت عذاب والا ہے عقاب عقاب کہتے ہیں سزا انجام عقاب سزا دینا شدید العقاب اکاب کی سختی والا سزا کی سختی والا کل کہہ دیجیے کافارو جنہوں نے کفر کیا ستوغلا بونا ان کریب تم غالب کیے جاؤ گے مغلوب ہو جاؤ گے تم پر غلبہ پایا جائے گا ستو تم مغلوب ہو جاؤ گے ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے وہ اور تمہیں اکٹھے کیے جاؤ گے علا جہنمہ جہنم کی طرف والا بیسل مہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے مادانا جی مغلوب یعنی تم مغلوب ہو جاؤ گے مسلمان تم پہ غالب گالے جائیں گے کد کان لا کم ہے تمہارے لیے فیف فی آیات الشانی فیف فی آتعینی دو گروہوں میں دو جماعتوں میں التاقاتا جو, التاقا جو لڑی ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی قدکانہ قد لکم تحقیق ہے تمہارے لیے آیات الشانی فی فطینی دو گروہوں میں دو جماعتوں میں الطاقاتا جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں جی ف... جی پڑھو فیاتن جی ایک گروہ تو قاتل سبیل اللہ وہ قتال کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ اخرا اور دوسرا کافراتن کافر ایک جماعت کافر تھی دوسری مسلمان اللہ کے راستے میں لڑنے والی یا وہ ان کو دیکھتے تھے مس لئی اپنے سے دگنا مس لئی اپنے سے دگنا رأی آنکھ سے, دیکھنا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اللہ اللہ تعالی یو اے کرتا ہے قوت بخشتا ہے بینسری ہی اپنی مدد کے ذریعے یو ای قوت دیتا ہے شعید کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے میں یقیناً اس میں البتا عبرت ہے لبسار آنکھوں والوں کے لیے لبسار آنکھوں والوں کے لیے یہ جو ہے نا آیا تلفی فینی یہودی کافروں کے مغلوب ہونے اور جہنم باسل ہونے کی ذکر ہوئی ہے اور اس کی دلیل مہرکائے بدر میں مسلمانوں کا رالے بانا یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی کانا لکم آیا تنفی سے اتحلتا کا تاؤ تمہیں کہا جا رہا ہے نا ستلا بونا و توفسا رونا علا جنم تم مغلوب ہو جاؤ گے جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو یہ بات سچی ہے اس کی دلیل آیاتن فی, فی سبیل اللہ آیا کافرہ بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی نا ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والی جماعت تین سو تیرہ دوسرے کافر ہزار اب کافر اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں یا رونا العین کافر مسلمانوں کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ مسلمان ہم سے دگنے یہ اللہ کی قدرت حالانکہ یہ تین سو تیرہ تھے اور وہ ہزار وہ ان سے دو گنا زیادہ تھے تین گنا تعداد تھی کافروں کی تین گنا سے بھی زیادہ اس کا دوسرا معنی کہ مسلمان کافروں کو دگنا سمجھتے تھے اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے کہ کافر دگنے ہیں پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے نا نصرت کے لیے مدد کرنے کے لیے فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تار اندر کتار اب بھی تار اندر کتار اترنا مطلب مسلسل لینوں کی لہنے اترنا اور گردو آسمان کو کہتے ہیں سبق دہرائیں دوہرائیں کفایت وائل